کی کوشش کی گئی کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہو اررحمان والا ارشست اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے آپ بدایا و نہایت میں موفق ابن قدامہ کی ترجمے میں دیکھیے کہ اس میں انہوں نے شام میں یہ درس دینا شروع کیا کہ ارحمان الرشستوا رحمان عرش پر مستوی ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ عزد الحمرہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں نہ ہو سمی البصور تو اور یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ صحیح نہیں اس کی بنا پر ان پر حملہ ہوا باقاعدہ جان بچا کر کے وہ بھاگے یہاں تک کہ مذہبی نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ حجموں ابس سکا کین جو جو کے لے کر کے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا بھاگ کر کے وہ گئے مصر انہوں نے پناہ لی تو کہتے ہیں اس میں ایک لفظ آیا جس بہت مجھے پسند آیا کہتے ہیں کہ اللہ حدیث محدسین جو تھے ان کے علاوہ کوئی اس عقیدے کا قائل نہیں تھا مالکیہ بھی اسی طرح تھے جو کہتے تھے نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے اور اسی طرح شافعیہ بھی تھے انفیہ بھی تھے پاہ المحدسون یہ لفظ آپ دیکھ لیں اس میں کہ محدثون اور الحدیثوں نے ان کو پناہ دی جا کر کے ان کی جان بچی اب دیکھیں کہ اس اختلاف کی بنا پر ان کے جان لینے کے در پر ہو جانا اس کو ہم میزان شریعت پر اگر رکھتے تو کتنی غلط بات ہو جاتی ہے اور یہی نہیں صرف حقیقت یہ ہے کہ سرکاری طاقت کو بھی استعمال کر کے ایک دوسرے کو زیر کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کرنے کی کوششیں بھی ہمیں ان کتابوں کے اوراق میں نظر آتی ہیں ہم اس کو دیں نہیں غلط کہتے ہیں کہتے ہیں نا یہ شریعت کا مسئلہ ہے نہ عقیدت کا مسئلہ ہے بات لمبی ہو گئی صرف وزر اللینہ الحدونہ کی تفسیر میں کہ یہ نہیں کہ ہم ان سے بائی پورے طور پر کرنے معمولی اختلافات کی بنا پر نہیں اختلافات کے حدود ہیں اور ان کے درجات ہیں ان کو انہی حدود میں رکھ کر کے ہی ہم اپنے کو حق کے ساتھ مطلب رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم نے ان کے آگے حدود سے آگے کر دیا تو ہم نے ظلم کیا اور ظلم اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند نہیں ہے اگر کوئی شخص صحیح حدیث جس میں علماء کا اتفاق ہے جس طرح آیت کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ آیت اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کا انکار کر دے تو تمام مزہ ہے کہ نے اس پر کفر کا فتوا دیا ہے اسی طرح اگر علماء کا اجماع ہے کہ کسی نے صحیح حدیث کا انکار کر دے کہ حدیث غلط ہے تو اس کے کفر کا جس پر اجماع اتفاق ہو لیکن بعد میں شبہات کی بنا پر کہ بھائی ایک آدمی کی روایت ہو سکتا غلطی ہو اس بنا پر علماء نے کہا ہے کہ بالاتفاق اتفاق سب نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں جب وہ حدیث صحیح ہے تو اس کے انکار کی بنا پر تعزیرن اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن اس کو حدن یعنی کفر کا فتوا اس پر نہیں لگاتے ہیں ہے ایسا جو چیز بلجما صحیح حدیث ہے اس کا انکار کفر ہے لیکن جو چیز بلجما نہیں ہے اس میں کفر کا فتوا علماء نے نہیں لگایا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس کو اس راستے میں یا یہ عقیدہ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تازیرن اس کو قتل کرنے کا فتوا دیا ہے تاظیرن کا مطلب ہے کہ تقریباً تاجیبن قتل کرنے اور کفرن قتل کرنے کے فرق کو اس طرح آپ سمجھیں کہ جس کے اوپر کفر کا فتوا لگا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ کافر ہو گیا جیسے آپ ایک واضح مثال اس زمانے میں بھی اختلافات کا مثال چل رہی ہے کہ کسی نے نماز چھوڑ دیا نماز نہیں پڑھ رہا ہے نماز کے وجوب کا وہ قائل ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے علماء نے کہا کہ اس کو کفر کا فتوا نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ کافر ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں من ہیں منفرک سلا فقد کا جس نے جان بوجھ کر کے سلاد چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا سمجھنے میں اختلاف ہے اس اختلاف کو ہمیشہ علماء نے برداشت کیا اس کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا گیا نہیں کہا کسی نے لیکن مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے فتوے کی بنا پر کہ یہ کافر ہو گیا یعنی دین سے نکل گیا تو قتل ان کا ایک کافر کے قتل کی طرح ہوگا اور وہ قتل کے بعد نہ ان پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی نہ وہ مسلمانوں کے قبرست قبرستان میں دفن کیا جائے گا وہ شخص اور اس کا مال جو ہے وہ مسلمان اس کے اولاد وارث بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ایک کافر کا مال ہو گیا وہ لائس المسلموں القافر یہ بھی غیر رسول کی حدیث ہے یہ ہے حکم لگانے کا فرق کہ اگر کفر کی بنا پر ان کو قتل کیا گیا دوسرے علماء نے جس میں امام بنیفا رحمت اللہ علیہ اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جو شخص سلاد چھوڑ رہا ہے اس کو تاضیرن قتل کرنا جائے تعذیر کا مطلب ہے تعدیبن تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نصیحت پکڑیں اور تعدیبن قتل کرنے کا مطلب ہے کہ جس طرح کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کو قتل کیا جائے گا قتل کے بعد اس کی وہ مسلمان ہی ہے اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور کفن دفن دیا جائے گا بصورت اول اس شخص کو جو کفر کی بنا پر ہوا ہے اس کو کفن دفن بھی نہیں کہ وہیں گدا کھول کھود کر،, کر کے اس ڈال دیا جائے گا اور وہ جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی دعا بھی ان کے لیے کی جائے گی ان کے بچے اس کے بچے اس کے وارث بھی ہوں گی یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے تو اس بنا پر بہت سے مسائل میں اس طرح کا اختلاف علماء کر رہا ہے بارہ تو جس حدیث کے اوپر کی صحت پر اجما نہیں ہے اس کے انکار پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے لیکن گمراہی کا فتوا انہوں نے دیا ہے کہ وہ غال ہے گمراہ ہے کیونکہ حدیث جب صحیح صنعت سے ثابت ہو گئی اس کا انکار گمراہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برمایا ما سب محتمس تم کتاب اللہ وہ سنتی لیکن اگر اس نے کہا کہ یہ سنت کار رسول کی نہیں ہے تو زرال میں داخل ہوگا گمراہی میں اور غلطی ہوگی اور بادشاہ وقت یا امیر امیر المومنین اگر یہ سمجھے کہ اس کا شر پھیلنے والا ہے بہت کچھ تو اس کو تعدیب قتل کر کے اس سر کو ختم کرنا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ علماء کا پتوہ ہے تو ہم اپنے ہم عوام یا سفے عوام ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اس قسم کی دشمنی یا اختلاف نہ رکھیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھیں آپ جانتے ہیں کہ صرف اس بنا پر مسلمان آپس میں ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کبھی کبھی کہ اس کا میاں جو ہے وہ اس مذہب کا نہیں ہے فتوا باقاعدہ دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے شادی نہ کی جائے شادی ہو جائے تو طلاق دلا دیا جائے یقیناً جو شخص فتوا اس قسم کا دیتا ہے وہ بہت بڑا گمراہ آدمی کتنا بڑا بھی آدمی ہوں کتنا بڑا بھی آدمی ہوں اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے یہاں جواب دیں اپنے مسائل کو ہم علماء حق کے سامنے رکھیں اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ سوچ لیں کہ نہیں ہم اپنے ہی عالم یا اپنے ہی مذہب کے عالم سے لیں گے تو پھر دین میں اختلاف ہوا اور اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے اتحاد کی شکل بن نہیں سکتی ہے اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری اتنی جو دین ہے یہ کیسے غلط ہے ہمارے دین ہمارا جو پورا فقہ ہے وہ کیسے غلط ہے وہ فقہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے اگر اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے تو صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں صبح یا صبح کا امکان نہیں غلطی کا امکان نہیں لیکن جب ایک انسان ہی کی کے ذہن کی پیداوار یا انسان کے ذہن کی کا استعمال ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہمارے عیمہ جو جن کی طرف اس قسم کے اقوال کا انتظار کیا انہوں نے خود کہا ہے کہ ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے تو کیوں آپ ان کی اس بات ادھر اس بات پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگی اور اس بات پر کیوں نہیں ایمان لاتے جبکہ خود فکر کی کتابوں میں انہی فکر کی کتابوں میں جس فقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غلط نہیں ہوگی انہیں ایما نے کہا ہے کہ ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اگر تارے رسول کی حدیث مل جائے تو چھوڑ دو تو کیا انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم معصوم تھے نہیں بہرحال یہ چیز اتنی واضح ہے کہ ہمارے خیال سے اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چھوٹی بات ہے اس میں اتنا وقت نہیں گوانا چاہیے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ نہیں جو کچھ فقہ کی کتاب مدون ہو گیا وہ صحیح ہے فتاوا عالمگیریا لے لیجئے ادایہ لے لیجئے اسی طرح فقہ کی کیا نام ہے انبلی فقہ کی کتاب لے لیجئے میں اس کو درس میں واضح طور پر کہتا ہوں اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب مثلا ان کے یہاں یہ ہے مسئلہ جس طرح کعبہ شریف کے متعلق صحیح احادیث لا تستق ملک میں تولا قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ نہ کرے یہ تو حدیث بات ہے بالکل بخاری مسلم اور دوسری جگہ سب پر ہے اور ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ لا جز استقبال النیرین یہ مصطفیٰ وغیرہ میں بھی لکھا ہے کہ سورج یا چاند کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنا جائز نہیں ہے اب اس کو اگر ہم میزان پر رکھیں تو ہمیں لا تستقبروں قبلا ولا تستقبروں کی دلیل تو واضح طور پر ملتی ہے حدیث سارے رسول معصوم کی لیکن یہ کہ سورج اور چاند کی طرف پیٹ یا چہرہ کر کے تزائے حاجت کا اس کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جب دلیل نہیں ملی تو اس کے اوپر لڑائی کرنا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے یا یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا مخالف ہے یہ چیز غلط ہو جاتی ہے بہت ہی غلط ہو جاتی ہے جس شخص نے احترام چاند اور سورج کے بارے میں ایسا کہہ دیا اس کا اس کی بات اس کے پاس رہے لیکن جب ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے کعبہ ایسا طرح کسی کو ضرورت پڑی ایک واقعاتی تطبیق آپ دیکھیں کہ کعبہ ہمارے کیا نام ہے سامنے ہے اور سورج اور چاند دکن اور اتر ہیں تو اگر کسی کو خزائے حاجت کرنی ہے تو جب تک وہ دو چار گھنٹے ٹھہل کے سورج دوسری طرف جائے اگر دوسری طرف وہ کرتا ہے تو کابا سامنے آ جاتا ہے یا پیٹھ آ جاتی ہے اور اگر دوسری تیسری چوتھی طرف کرتا ہے تو چاند اور سورج سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرے وہ پیشہ پکانے سے روک رہے یہ بھی ایک فطری بات نہیں معلوم ہوتی ہے ایک چیز ہے جو صحیح ثابت ہے کہ چہرے چہرہ کعبے کی طرف نہ کرو کے پیکانے کے وقت یا پیٹھ نہ کرو اس کے علاوہ دوسری چیز ثابت نہیں ہے تو اس پر لڑنا ہر فکر کتابوں میں اللہ کے فضل سے ہم نے تمام فکر اور چھوٹی سے بڑی کتاب ملتی میں اس کو جاننے کی اور خاص طور پہ ان کتابوں کو جو ان کتابوں سے متعلق اس قسم کے مسائل لکھے گئے ہیں ہم بڑی کوشش سے اس, کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سے آپ کی کوئی بھی فکر کی کتاب آپ لے آئیں مالکیہ کی کتاب ہوناولا کی کتاب حنفیہ کی کتاب ہو شافیہ کی کتاب ہو ہر ایک سے انشاءاللہ اس طرح کے مسائل آپ کو مل جائیں گے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں لیکن لوگ اس کو لڑائی ہی کرتے نہیں ہمارے مذہب کی ہے اور سبحان اللہ ایک دوسرے کو بےقوف بھی بناتے کہتے ہیں فلا احمد تھا کہ اس نے ایسی بات کہہ دی امام شافی تک کو اہم کہہ دیا گیا ہے کتابوں میں بہر اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے لیکن ہم عوام کو یہ چاہیے کہ ہم انصاف سے کام لیں جی جی چار ہاں بہرحال یہ مسئلہ بھی اختلاف کا ہے یعنی ایک روا... مسئلہ یہ ہے کہ کھلی فضا میں آپ کعبہ شریف کی طرف پیٹ کر کے یا چہرہ کر کے فضائے حاجت نہیں کر سکتے لیکن اگر چہار دیواری میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیر رسول کا یہ قول لا لا تس ولا ہو چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا کھلے میدان میں ہو بیابان میں ہو سب کو شامل ہے لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ پیارے رسول ایک صحیح حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے حضرت عبداللہ ابنمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے تو کعبے کی طرف چہرہ کر کے پیشاب پیخانہ کرنے سے یا پیٹ کر کے پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کیا لیکن ایک مرتبہ میں اپنی بہن حضرت حضرت حفصہ کی کے گھر میں جو پیارے رسول کی زوجہ متحرہ تھی ان کے گھر پہ کی چھت پہ داخل چڑھا تو دیکھا کہ پیار رسول لگتا ایسا ہے کہ وہ جو امام بنایا ہوا تھا یا لیٹرین جو بنی ہوئی تھی اس کی چھت کھلی تھی تو کہتے ہیں کہ ہاں نتم نے التفا اچانک میں مڑا تو دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف پیٹ کر کے اور شام کی طرف اپنا چہرہ کر کے فضائے حاجت کر رہے تھے اس بنا پر لوگوں نے کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دیوار کے چہار دیواری کے اندر ہے تو اس میں یہ قباہت نہیں ہے لیکن صحیح مسئلہ اگر ہم اس میں بھی علماء کے اصول کو دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیارے رسول نے سختی سے منع فرمایا ہے تاکید سے منع فرمایا تاکیدن منع فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ یا منہ کر کے پیشاب پیخانہ نہ کرو اور پیارے رسول کا اگر اپنا کوئی فعل ایسا رہا ہے تو اس کو آپ کے ساتھ خاص کیا جائے گا یعنی یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر پیر رسول کے قول یا آرڈر امت کو جو دیا ہے آپ نے اس میں اور آپ کے خود اپنے کام میں دونوں میں اختلاف معلوم ہو یا محسوس ہو تو پیار رسول کا آرڈر آپ کے فیل پر امت کے حق میں مقدم رہے گا یعنی امت کو چاہیے کہ آپ کا قول لے اور فعل آپ کا آپ کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے بہت سے مسائل میں ایسے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیا تو کہتے ہیں کہ پیار رسول نے منع فرمایا پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جن نے آپ تو برابر روزے رکھتے ہیں اور ہمیں برابر روزے سے منع کرتے ہیں تو پیار رسول نے اپنی خصوصیت بیان فرما دی انی لست تو میں تم جیسا نہیں ہوں ابھی تو ہو اس کی نہیں تو خصوصیت کے پیار رسول کے ساتھ خصوصیت کے بہت سے احکام ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے سمجھنے کا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جب پیار رسول نے ایسا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے یہ جائز ہے اندر گھر کے اگر یہ فتوا دے رہا ہے اس حدیث کے بنا پر تو اس کو بھی گمراہ نہیں کہا جائے کہ اس نے غلط کیا لیکن رجحان کے طور پر قاعدے کے تحت یہ کہا جائے کہ راجہ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ چاہے دیواری ہو یا وہ میاں ہو میدان ہو ہر جگہ قبلے کی طرف موقیہ پیٹ کر کے پیسہ پیغانہ کرنا منع ہے ایک آدمی نے سوال کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے جیسے بہت سے لوگ کو ایسے سوال کرتے ہیں کیا نابالغ بچے کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے نہیں یہ کہنا کہ تمہارے جیسے بے وقوف ایسے سوال کرتے ہیں یہ اگر عالم نے ایسی بات کی تو بھی غلط کہا ہے ہم مسائل فلا تنہر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پوچھنے والوں کو جھیڑکو نہیں سختی کی بات نہ آتے ان کو کم سے کم یہ ہے کہ ایک پوچھنے والا ہے معقول بات تو اس کو اطمینان کا جواب دینا ہے اور اس طرح ٹالنا غلط ہے یہ بھی آداب پیارے رسول کے آداب جواب آداب سوال میں نہیں اس کو بہرحال اطمینان کی بات دینی چاہیے نہیں معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن مجھ سے سنیے انشاءاللہ کیا نابالغ بچے کے پیچھے فرد نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے انشاءاللہ اللہ ہو جاتی ہے مسلم شریف بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے عمر بن عبی سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری قوم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اور رسول کے ساتھی قافلے کی شکل میں ہمارے عرب اور ہماری زمین کے قریب سے پڑاؤ ڈالتے گزرتے تو پڑاؤ ڈالتے اذان کہتے اور نمازیں پڑھتے تو جب میں ان کی تیراک کو سنتا تھا انہو یغرا یا غرا کی قل تو ان کی قرآن کی آیتیں گویا میرے دل میں غرا گوند کی طرح چپک جاتی تھی یہ ان, کا ان کی تعبیر ہے یعنی وہ یاد کر لیتے تھے اس کے بعد میری قوم کے لوگ دخت بنا کر کے پیر رسول کی خدمت میں اسلام لانے گئے پیر رسول نے کہا کہ جاؤ اور تم میں سے جو زیادہ قرآن کا پڑھنے والا ہے اس کو آگے کر کے امام بنا کر کے اور نماز پڑھو یوم حکم اقراؤکم وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں گئے تم دیکھا لوگوں نے فلم یہ جدو اکثر قرآن تو مجھ سے زیادہ پکبران کا حافظ کوئی ان کو نہیں ملا اور اس وقت وہاں ابن ستن سب کن اور میں اس وقت 6 یا سات سال کا تھا فقط تمہ انہوں نے مجھے امام بنا کر کے آگے بڑھایا وہ کان آلے یا چھوٹی سی میری قمیض تھی تو کہتے ہیں کن تو ادا تقلصت تو انی جب میں سجدہ کرتا تو سکڑ کر کے میرے چوتر کھل جاتے تکالتمنل ہے ہی تو عورت ایک قبیلے کی ایک عورت نے کہا استرو انا استقار ہم لوگوں سے اپنے امام کے چوتڑ کو تو کم سے کم چھپا دو یعنی یہ کہ ان کو ایسا ایسی کمیز پہنا دو جس سے ان, کے ان کی شرمگاہ نہ کھلے فقت قمیصن کہتے ہیں میرے لیے ایک لمبی قمیض سلا دی بچے تھے ہی انہوں نے کہا فرح فما فرح تو بے شرین فرحی منظاری مجھے اتنی خوشی ہوئی اس تمیز کو پا کر کے کہ اس طرح کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی صحیح روایت میں ہے انہوں نے سات سال کی عمر میں اپنے قوم کی امامت کی اور وہ امامت صحیح آپ ایک تفصیلی مسئلہ دیکھیں کہ اگر ان سے کوئی بچے سے بڑا کوئی عالم ہے شرط ہے کہ بچہ ممیز ہو وضو پہچانتا ہو نماز کے طریقے جانتا ہو اگر اس بچے سے بڑھ کر کے بھی کوئی عالم قرآن کا ہے اس کے باوجود اگر بچہ نماز پڑھاتا ہے تو نماز صحیح ہے رہ گیا مسئلہ کی افضل یہ تھا کہ جو پڑے ہیں اور ان سے زیادہ قرآن کے حافظ ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے لائی لائی انڈیا پاکستان میں قرآن مجید مجل مجل مجل کو گلاب میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں سلام پاک کا احترام اور اس کو لپیٹ کے رکھنا کوئی بلکہ یہ اس کے احترام کی اس کے حق کا ادا کرنا ہوا اور جس قدر اس کو پاک کپڑے میں خوبصورت کپڑے میں رکھا جائے یہ مطلوب ہے اور اس کی دلیل صاحب کے نام رحمان اللہ علیہ مجم حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت خوبصورت اور چاندی کا کلئی کیا ہوا چمڑے کا کیس بنا کر کے اور مسحب اس میں قلم پاک رکھتے تھے یہ روایت میں آتا ہے رہا یہ کہ اس کو اس طرح سجا کر کے رکھنا اور اس, پر اس کو نہ پڑھنا اور نہ عمل کرنا یہ چیز غلط ہو جاتی ہے ماہر القادری کا شعر ہم لوگ بچپن میں یاد کیے تھے آنکھوں کیا ہیں پھولوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں جزدان حریر ہریروں ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں اسی اس لیے کلام پاک ہے پڑھنے کے لیے اگر نہ رکھا جائے تو یہ غلط ہے رہا کہ اس کی جتنی تکریم خوبصورت الفاظ میں ان کو خوبصورت سنہرے فروخ میں ان کو لکھ کر کے علماء نے بہرحال احتساب اجر کیا یہ سب صحیح ہے کفن کے کپڑے کو زمزم سے دھو کر رکھ لینا یہ بداعت ہے اس میں کوئی شک نہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے طور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اور اس کفن سے میت کو دفنانا کیسا ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ کپڑا کچھ فائدہ کرے گا تو اس کو وہیں پھاڑ کر کے لوگوں کے سامنے ایک کر کے دوسرے کسی اس سے گھٹیا ہی کپڑا ملے اس میں دفن کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں کوئی, کوئی مل رہا ہے تو اس میں دفن کرنے کوئی حرج نہیں عقیدہ اس کے ساتھ غلط نہ ہو جب گھر میں میت ہو جائے اللہ تعالیٰ سرام فرمائے تو مرنے سے لے کر دفنانے تک کا کیا طریقہ ہے یہ طریقہ تو بہرحال اگر چھوٹ جائے کچھ وہی ہے کہ مرنے کے وقت مرنے کے بعد سیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلاح کے پاس داخل ہوئے آنکھ ان کی کھلی تھی پیر رسول نے فرمایا کہ ان روح قبل روح کی جب کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب قبض کرتے ہیں تو آنکھ اس کے دیکھتی رکھی ہے اور جب ٹھنڈی ہو جاتی تو دوسری طرف کھلی رہتی ہے رسول نے اس کو بند کر دیا تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی آنکھ کو بند کر دیں اور ہاتھ پیر کو ٹھیک کر دیں ہاتھ کو یا تو دو طریقہ ہے یا دائنے طرف لگا دیں دائیں بائیں جسم کے ساتھ یا مسلی کے طرح ان کا ہاتھ اس طرح رکھ دیں کیونکہ جس طرح رکھیں گے اسی طرح وہ سوکھ جائیں گے اور اسی طرح رہیں گے عام طور پر ایسے ہوتا ہے یہ طریقہ ہے اس کے بعد رونے دھونے والوں کو بہرحال منع کریں اور رونا نہیں چاہیے پھر جلدی سے جلدی ان کو اپنے آخری दो दो پر پہنچا دینا یہ بھی سنت ہے پیارے رسول نے تاکید فرمائی ہے اور غسل کے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر غسل دیا جائے اور تین کپڑے میں ان کو دفن کیا جائے پھر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر اذکار دل میں کرتے ہوئے آوازیں بلند رہیں نہ اس کے ساتھ کوئی دھونی ہو اور نہ کوئی اور آگ ساتھ ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع منافرما صحابہ کرام اس کے خلاف تاکید کرتے تھے یہ نہ ہو اور عزت و اوقار سے ان کو لے جا کر کے ان کو دفن کرنا ہے بہرحال دفن کرتے وقت آپ جانتے ہیں کہ پائے تھے پائےتانے سے داخل کیا جائے داہنے طرف سے اسم علما کا اختلاف ہے پائتانے سے پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا گیا تھا پائتانے کی طرف خبر کی شکل یہ ہے داہنی داہنا حصہ یا بائیں حصہ ادھر یا, یا تو ادھر سے ایسے اتاریں یا ایک ہی پیر کی طرف سے پہلے سر کو اتاریں اور پھر لے جا کر کے بار اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور کوئی خاص صورت خاص یا آیت یا تو ہم نقصان مطمئنہ وغیرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں دوسری ایک بداد جو لوگ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میت کو دفن کرنے کے بعد ان کو ڈھکنے سے پہلے کچھ اذان دیتے ہیں کانوں میں تقبیر بھی دیتے ہیں. یہ سب وداعت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے ساتھ کچھ دانے گیہوں وغیرہ کے بھی چھڑک دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک مرتبہ کوئی چھڑک رہا تھا وہ کیا عقیدہ ہے اس میں یہ دیغلط دیغلط بھی غلط ہے اس کے بعد پھر کبر پر لا کر کے سبز ٹہنیاں کاٹ کر کے بہت سے لوگ ڈال دیتے ہیں اس عقیدے سے کہ ٹہنیاں سبز ٹہنیوں جیسے ان پر آزار نہیں ہوگا یہ سب مشروع نہیں ہے البتہ دخن کے وقت لکڑی یا پتھر رکھنے کے بعد جو شگاخ پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اور پیر رسول کے زمانے میں بھی اس پر عرق رکھ دیا جاتی تھی تاکہ نیچے مٹی نہ گرے وہ رکھ لینا چاہے سبز ہو یا سوکھی ہو یہ جائز ہے دفن کے بعد قبلہ وہ ہو کر کے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے پیرا رسول نے علی فرمایا اس الیاقی کو مستقیر اپنے ان بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو فہر نہو سال ابھی ابھی ان سے سوال کیا جائے گا اور دوسری حدیث میں ہے کہ ابھی چالیس قدم بھی لوگ نہیں نکلے ہوتے ہیں کہ فرشتے آ کر کے ان کو روح پہناتے ہیں روح لوٹائی جاتی ہے اور پھر وہ تین سوال جس کو امام محمد بن عبد نے اصول سلاسا میں نقل کیا ہے تین سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے تمہارے رسول کون ہے یہ تین سوال ہوتے ہیں بہرال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ثابت قدم رکھے اور ہر ایک کو ایمان پر اس کا خاتمہ کریں سورہ یاسین کا پڑھنا ہے سورہ یاسین کا پڑھنا یا پورے کلام پاک کا پڑھنا یہ سب بداتوں میں شامل ہیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے مرنے کے بعد بھی قرآن خانی کی ایک بدا جو ہے یہ لی گئی ہندوؤں سے ہندو مرنے کے بعد اب بھی وہ ہر کیرتن کرتے ہیں یا وید پڑھاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے وہ پنڈت آتے ہیں خاص کرنا ہم تو بھول گئے وہاں دور رہنے کی وجہ سے لیکن وہ کراتے ہیں یہ ہندوؤں سے مسلمانوں نے وہاں لیا بہت سے رقم دھر آئی ہیں بہرحال مسلمانوں کے اندر اس طرح है نظر کرو اور موتا کم یاسین ہاں جی بچے نے یہ سوال کیا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کے اوپر سوریہ یاسین پڑھو اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت علماء نے اس میں یاسین زیات ایک آدمی ہے یاسین نام تھا اور تیلی تھے وہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تھے یاسین زیات ان کا نام ہے لاہوری گروپ کس کو کہتے ہیں لاہوری گروپ میں تو جانتا ہوں کہ وہ قادیانی فرقوں میں سے کچھ لاہوری ہیں اور کچھ قادیان قادیان قادیان قادیانی ہیں قادیان کے قادیان تو اس وقت ہندوستان میں ہے اور لاہور میں جو اندوس بٹنے کے بعد اندوس پاکستان بننے کے بعد یہ بہرحال ہر ایک گروہ بہرحال اس پر رحمان کفر کا فتویٰ دیا ہے اور ان کو مسلمان سمجھنا بھی یہ غلط ہے کاقر کو کاخر سمجھنا اور کفر بتاؤت یہ ایمان کا تقاضہ ہے احمدی کون ہے احمدی اپنے کو انہیں کو یہ لوگ اپنے کو غلام احمد ہوتے تھا وہ آدمی تو اپنے کو جب قادیانی کے نام سے بدنام ہوئے تو اپنے کو خاص طور پر افریقہ میں چھپانے کے لیے اپنے کو احمدی کہا سرون کے ایک سا ہمارے ساتھی تھے جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلام لائے ہیں احمدی احمدی اسلام کہا وہ کیسے بھائی کہا یہ غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں نبی ہیں ان پر ہم ایمان لائے تھے تو ہم نے کہا پھر کیسے مدینے تم آ گئے مدینہ تو ان کا قبلہ نہیں ہے قادیان قبلہ کہا اللہ کی قدرت ڈاکٹر صہیب صاحب وغیرہ جو اس وقت اللہ کے فضل سے لندن میں پہلے کینیا وغیرہ میں تھے اور دوسری جگہ وہ لوگ گئے دعوت تکلیغ کے لیے تو انہوں نے یہ بھی اللہ کی ایک مسلحت کہ وہ گویا تمہید ہو گئے اسلام میں داخل ہو داخل کر کے پھر اصل اسلام دلاتي. سمجھانے کے لیے لوگ پہنچے اور وہ خالص مسلمان ہو گئے تو لدی. کہتے ہیں کہ ہم لوگ قادیانی نہیں جانتے ہم نے کہا نا یہی قادیانی احمد جس کو آپ کہتے ہیں غلام احمد نبی ہے اسی کی نسبت سے احمدی کا اب سمجھ میں آیا تو احمدی اپنے کو چھپانے کے لیے چور جو ہے بہرحال بہر رنگے کی کھائی جامہ می پوش من اندازے قدت می شناسم تو چور جس انداز سے بھی کپڑا بدلے لباس بھیج بدلے کبھی پکڑا ہی جاتا ہے تو وہ جو ہے اس معنی میں افریقہ میں اپنے کو انہوں نے مشہور کیا اور یوروپ میں بھی شاید احمدی ہی کہتے ہیں اور حضرت دار رسول بے رسول امبادی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی نسبت نہیں ہے جہاں دیواروں پر سامنے آگے پیچھے سے کلمات مثلا یا حسن یا محمد یا فاطمہ لکھا ہو اور جو اعلانیہ جس قسم کے کلمات کا, کا کی تشکی تشہیر کرتے ہیں وہاں نماز ہو جائے گی نہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو میں جی سمجھائیں مٹا دیں لوگ مٹانے نہیں دیتے نا جی نہیں مٹانے دے تو آپ آپ وہ دوسری جگہ پڑھیں نماز چھوڑنی پڑے چھوڑیں کیونکہ ایسے لوگوں کی تقسیم جماعت بھی مطلوب نہیں ہے دوسری جگہ اگر جماعت میسر ہے کسی پاک مسجد میں ہے ان کلمات سے پاک مسجد میں اگر جگہ ملے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو قرآن کی قرآن کی آیت پڑھ کر پانی پر پھونک کر پلا دیا جائے تو کیسا ہے علما نے بہرحال متاثرین علماء نے جائز کہا ہے جس میں علامہ شیخ ابن باز والا ایسا کیا کرتے تھے لیکن جہاں تک مجھے چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں ملتی ہے کوشش کی جان لینے کی کیا کسی نے ایسا کیا کہ کی پانی میں پھونک کر کے اس کو پلایا ہو نہیں صرف چار رسول کی سنت یہ ملتی ہے کہ آپ دم کرتے تھے پھونک پڑھ کر کے اور دم نفس نقص کا مطلب ہے کہ آپ زوردار ایسی اس طرح پھونکے کہ پھونک کا کچھ حصہ نکل جائے تو اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے اوپر پڑھ کر کے کیا کرتے تھے صحابہ کرام نے وہ جن کو بچھو کاٹے تھا مسلم بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے صحیح روایت ہے اس میں بھی انہوں نے نف کیا تھا یہ نہیں کہ ان کو پانی پلایا تھا یا اور کچھ کیا تھا یا تعویذ گندہ کر دیا تھا نہیں میں نے یہاں حرم میں اکثر آدمیوں کو ٹیسو کے ساتھ صاف کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ جن کو کھانسی تھے ٹیسو کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں اور کسی کو جیب میں ڈال لیتے ہیں ساتھ میں نماز پڑھے تھے کیا ان کی نماز مکرو نہیں ہوتی نہیں آپ جس طرح پیٹ میں رکھے ہوئے ہیں بہت کچھ چیزیں اور نماز ہو رہی ہے آپ اس کو چھپا کر کے رکھ لے رہے ہیں کوئی حرج نہیں یہ عین پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک کے موافق ہے پیارا رسول نے فرمایا کہ جب کسی کو تھوک آئے تھوکی کا لفظ آیا ہے تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ داہنے طرف تھوکے بلکہ پیر کے نیچے تھوکے او یا فالحاقہ پیر رسول کی تعلیم دیکھیے او یا فالحاقہ پیر رسول نے منہ میں لے کر کے دالا کا باب و روم آب آب اپنے کپڑے کو لے کر کے آپ نے اس میں پھوک کر کے اور پھر ایک دوسرے میں مل کر کے چھوڑ دیا اس کے ساتھ کھلا ہے پیر رسول نے اس طرح نماز پڑھنے کو جائز کہا ہے تو اب اگر کوئی شخص لے کر کے اور چھپا لے رہا ہے تو وہ بدرجے اولا وہ غلط نہیں ہوگا شوہر نے عورت کی شوہر نے عورت کی چھاتی منہ میں لے لیا منہ میں دودھ آ گیا اس نے دودھ کو پی لیا بہرحال یہ چیز ذرا بچیے یہ چیز ہو جاتی ہے غلطی لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر ادھر ادھر ہو گیا تو اس کی بنا پر حرام نہیں ہوئی نہ حرام ہوئے ایک میرے سامنے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں نے بیوی کو باجی کہہ دیا تو بیوی نے کہا میں تمہارے اوپر حرام ہو گیا طلاق بھی لے لیا دیکھیے یہ نادانی کی بات ہے بیوی کو بازی کہہ دیا کسی نے باجی شرعی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اخت کہا تھا کسی مسلحات میں تو اس طرح اگر کسی نے اپنی اسلامی بہن اس کو کہہ دیا تو اس کی بنا پر نہیں کہتا ہے کہ اسرار کر کے بیوی نے سلاخ لے لیا اب دونوں بعد میں بچے بھی ہیں دونوں واپس آنا چاہتے ہیں تین طلاق ہو گئے یہ مسئلہ سامنے آیا ہم نے اس سے عقد کیا کہ کی لوگوں میں کس طرح نادانی ہے سبحان اللہ یہ اتنی معمولی بات پر اپنے کو انہوں نے بکھر دیا یہ غلط اسی طرح یہ تھوڑا سا منہ میں اگر دودھ جا چلا گیا تو اس سے فرمل ثابت نہیں ہوگی البتہ یہ چیز بہرحال طبعی طور پر مقرور ہے اس کو نہ کرنا چاہیے کیا عورت ناف بلیڈ یا مشین سے صاف کر سکتی ہے اس کو بہرحال صاف کرنے کا حکم ہے پیر رسول کے مبارک کی مبارک ہدایت میں بغل کے بال اکھاڑنے کے بارے میں آیا ہے نطف کا لفظ آیا ہے لیکن ناف کے بال کے بارے میں حلق آیا ہے ہلکی کا لفظ ہے چاہے وہ مرد کے لیے عورت کے لیے ہو ہاں ایک چیز یاد آئے کہ بعض علاقوں میں عورت کو